اللہ اللہ علمین والسلام اغلا اشرف المبیا ابن سلیم نبیٰ محمد بغلا علیہ وصح بہل طاقت اجمعین آج اللہ کی توفیق سے دوسرے پارے کی تکمیل ہوئی ہے اور دوسرے پارے کی تلاوت کے دوران آپ نے گروپ سنا جس میں مکمل رمضان کا ذکر ہے جو یعنی علام قطعی و علیق و سیام سے شروع ہوتا ہے اس میں پورے روزے کے احکام ہیں اور ان احکام کے بیان کے دوران ایک آیات کریمہ بڑی اہمیت کی حامل ہے اور بہت ہی غور و فکر کے متعدد اللہ باقا فرمان ہے وہی فنی قریب وجیب و داغ دَا دادائ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں بتا دیجئے کہ میں قریب ہوں اور جب بھی دعا کرنے والا دعا کرے گا میں قبول کروں گا یہ آئے درما رمضان کے مسائل کے دوران ذکر ہوتی ہے جس میں یہ اشارہ مقصود ہے کہ رمضان کا دوا کی مقبولیت سے ایک بڑا گہرا تعلق اور ربط ہے اس آیت سے پہلے بھی روزے کے احکامات مسائل ہیں اور اس آیت کے بعد بھی روزے کے کچھ مسائل ہیں اور بیچ میں اس آیت کا ذکر ہے اور بیان ہے جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ماہ سیاح کا اور روزوں کا قبولیتِ دعا سے ایک بڑا گہرا تعلق اور ربط ہے اسی لیے پیمنل السلام کا فرمان ہے کہ ان میں لداخ و تمات و ربد کے روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی بلکہ قبول ہوتی ہے اور ایک عدیس میں عمدہ فطر ہے جب وہ افطار کے وقت دعا کر دے تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے بالخصوص اگر وہ افطار کے وقت دعا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما لے گا تو اس آیت پر میں غور کریں وعیدہ سوال کا بات ہی جب آپ سے سوال کرے میرے بندے بڑا ایک محبت بھرا انداز ہے میرے بندے میرے بندے آپ سے سوال کریں اس اسلوب میں بڑی ایک شفقت پیار اور محبت مترشے ہے کہ میرے بندے جب آپ سے سوال کریں میرے بارے میں کہ میں کہاں ہوں تو ان کو جواب دو کہ فہی قریب میں قریب ہوں اللہ تعالیٰ قریب ہے یہ اس کی صفت ہے قریب ہونا ہمارے ہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اللہ تعالی حاضر و ناضر یہ الفاظ ثابت نہیں اللہ تعالی کے بارے میں حاضر کا لفظ ثابت نہیں قریب کا لفظ ثابت ہے اللہ تعالی قریب ہے نہ کہ حاضر میں آپ کو بتاؤں کہ حاضر کا لفظ اللہ تعالی کے شاعن شاہ ہے لفظ حاضر میں ہوتا ہی آج اور چھوٹا پن حاضر بڑے ادب سے کہا جاتا ہے حاضر جناب میں حاضر ہوں جناب اور اللہ کی شان میں کبریائی اس کی شان میں توازن نہیں ہے کمزوری اور آجزی اور مسکنت نہیں ہے بلکہ اس کی ذات اس کی شان شان کبریائی تھی مالی پر مستحق ہے لفظ حاضر اچھا لفظ نہیں عدالت میں کیا کہتے ہیں ملزم حاضر کبھی کہا اپنے جج حاضر کوئی جج تشریف لے پر ملزم بھی حاضر مانا چھوٹا لفظ ہے استاد کلاس میں حاضری لیتا ہے نام دیتا شرکت کوئی فرحان عبداللہ وہ کہتا ہے حاضر چنا یعنی توازم اتوازوں کا لفظ ہے اور اللہ رب رسد اس, اس توازوں سے پا کے اس کی جو تقسیم ہے وہ یہ ہے کہ ہر قسم کی کبریائی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور ہر قسم کی توازن بندے کی سینت ہے نبی کی حدیث ہے ماتبادلہ اللہ رفاح اللہ جو شخص اللہ کے لیے تواز و اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرمائے گا اور کبر کے بارے میں آپ کا فرمان ہے نئی درجنت ہے من کا نفل بھی ہے دل قبر کہ جس شخص کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے کیونکہ تکبر اللہ کی شان ہے ایک حدیث میں حدیث قدسی خود سے لوگو تک میری چادر تکبر میرا لباس جس شخص نے تکبر کیا اس نے میرے لباس میں ہار ڈالا جس شخص نے تکبر کیا اس نے میرے لباس میں ہاتھ ڈالا من مناخر فی ہاں خود فرغ اور جس شخص نے میرے لباس میں ہاتھ ڈالا میں اس کو جہنم میں ڈال دوں اس کا ٹھکانہ جہنم میں. یہ تقسیم ہے یہاں اللہ تعالی کی کیا صفت ہے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے میں کہا ہوں تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ اپنے عرش ارش استوا رحمان عرش پر مستوی اللہ کے ساتھ عرش پر مستفی کیسے مستوی یہ ہم نہیں جانتے جیسے اس کی شام کے لائق اس نے یہ خبر دی کہ میں عرش پر مستغیل ہوں یہ خبر نہیں دی کہ کیسے مستفیل جو بتا دیا اس پر ایمان جو نہیں بتایا وہ اس کے سکر دیا اللہ تعالیٰ پر قول بل علم جائز نہیں امام مالک سے کسی نے پوچھا کہ اللہ رسد عرش کے کیسے مستوی ہے امام مالک نے فرمایا معلوم اللہ تعالیٰ کا عرش مستوی ہونا کتاب و سنت کی دلائل سے معلوم اور اس کا معنی بھی معلوم لیکن بلکیف و مجہول اس کے اجتباء کی کیفیت مجہور کیفیت کو نہیں کہ بس سوال اور کیفیت کا سوال کرنا بدل تو یہاں کیا فرما میں قریب ہوں وہ ذات عرش پر مستری ہے بذات عرش پر ہے اور اپنے علم کے ساتھ اپنی قدرت کے ساتھ اپنی ملک کے ساتھ اپنی کبریائی کے ساتھ اپنے احاطے کے ساتھ پوری کائنات کو محیط پوری کائنات اس کا علم ہر جگہ ہے اس کی ذات عرش پر ہے اور اس کا علم ہر جگہ یہ اس کا کمال ہے کتنی برندی پر بر. وہ ذات مستی اور کوئی ذرہ اس سے اوجل نہیں کوئی ذرہ اس سے مخفی نہیں یہ اس کا کمال کمال یہ نہیں ہے کہ آپ کسی شہر کا علم وہاں پہنچ کر حاصل کریں جیسے صوفیوں کا عقید ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے اللہ ہر جگہ موجود ہے یہ کلمہ حق بھی ہر بات ہے اللہ اپنے علم کے ساتھ اپنے احاطے کے ساتھ اپنی تدبیر و تصرف کے ساتھ ہر جگہ لیکن ذات اس کی عرش ہے. یہ کلمہ حق لیکن اگر یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے تو یہ بات ہے ذات کے ساتھ ہر جگہ پہنچ کر وہاں کے علم کو حاصل کرنا کوئی کمار نہیں یہ تو آپ بھی کر سکتے ہیں میں بھی کر سکتا جس نے یہ مسجد نہ دیکھی ہو وہ آ جائے یہاں دیکھے تو اسے پتا چلا جائے کہ مسجد کیسی کتنے دروازے کتنی کھڑکی کتنی ہیں تو پہنچ کر تو حاصل ہوئی ہی کرتے پھر کیا فرق ہے مخلوق اور خالق کے بارے میں لیکن یہ مخلوق کا مقام ہے کہ اپنے عرش اور مستق یہ خالق کا مقام ہے اپنے عرش اور مستوی ہے اور کائنات کا ایک ایک ذرہ اس کے علم میں ہے اور کوئی چیز اس سے مخفی نہیں اور اپنے الفاظ کو درست کر لیجئے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ حاضر نہ ضرور یہ الفاظ اللہ کے شایان شان نہیں لفظ حاضر میں کوئی عزت نہیں ہے کوئی عظمت نہیں ہے اس میں حقارت ہے اس میں چھوٹا پن ہے اس میں توازن ہے اور اللہ اس سے استفاق ہے اس کا مقام مقامی کی بہائی ہے اس کا مقام مقام عظمت تو فرمایا کہ میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے بارے میں تو کہہ دو میں قریب ہوں اور جیب و تر وقت اور میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب بھی وہ دعا کر میں نے کتاب و سنت میں غور کیا جہاں بھی دعا کا ذکر ہے اکثر وہاں ساتھ قبولیت کا بھی ذکر ہے جہاں بھی دعا کا بیان ہے وہاں ساتھ قبولیت کا بھی بیان ہے جیسے یہاں عجیب ہوتا مجھے پکارنے والا جب بھی پکارے گا اور جب بھی دعا کرے گا جیب ہو میں اس کی دعا قبول کروں گا تو دعا کے ساتھ قبولیت ہی رہتی ادڑوں دوسرے مقام مجھے پخار میں تمہاری دعا قبول کروں گا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے کہا تھا سر تو مانگو تمہیں عطا کیا جائے تم مانگنا طلب کرنا دعا کرنا ساتھ ہی قبولیت بھی ہے اور دعا کی قبولیت کے تین رسم تین صورتیں کوئی دعا رائے گا نہیں جاتی تین صورتیں ہیں ہر دعا کی یاد اللہ تعالیٰ جو آپ مانگیں آپ کو عطا کر جو آپ نے مانگا آپ نے صحت مانگی رزق مانگا اللہ نے دے دیا دعا قبول کری یہ قبولیت کی ایک شکل دوسری شکل یہ کہ اللہ تعالیٰ جو آپ مانگ لیں وہ نہ دے اللہ کے نظم میں سب کچھ ہے اللہ تعالیٰ آپ کی اس دعا کی برکت سے آئندہ آنے والے کو تکلیف وہ تکلیف آپ پر آ رہی ہو یا آپ کی اولاد پر آ رہی ہو اللہ اس دعا کی برکت سے اس تکلیف کو ڈالے اس شر سے آپ کو بچائے اور تیسری صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ دعا ایسی قبول کرے کہ دنیا میں اس دعا کا نتیجہ آپ کو نہ دیں لیکن قیامت کے دن عطا فرما دیں اس دعا کو اللہ تعالیٰ ذخیرہ کریں اور قیامت کے مشکلات آپ سے ڈال دیں گناہوں کو معاف کر دیں جنت کا داخلہ عطا فرما دیں اور یہ صورت سب سے بہترین ماں بخاری فرماتے ہیں ایک وقت ایسا تھا میں جو دعا کرتا قبول ہو جاتا جو دعا کرتا اس کی تاثیر سامنے ہوتی تو میں نے دعا مانگنی چھوڑ دی کہ اس طرح تھا میں جو مانگ رہا ہوں مل رہا تو اس کا معنی اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دے رہے ہیں جو دعا کی تیسری شکل ہے آخرت کا ذخیرہ ہے میں اس سے محروم ہو رہا ہوں ماتے میں نے دعا کرنی چھوڑ دی کہ جو دعا کرتا ہوں وہ سامنے ہوتا ہوں یہ سرف سال ہی میں غذیرہ میں نے دعا کی تیسری قسم سب سے مقدس ہے اور سب سے ازل ہے کہ دعا کو قبول کر رہے اسے اسٹور کر لے ذخیرہ کر لے اور دنیا کی بجائے آخرت میں اس کا صلہ اور اس کی تاثیر گناہوں کی بخشش کے ذریعے عطا فرمائے تو اس آیت کا رمضان کے مسائل کے درمیان ذکر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ قبول یہ ددعا کا رمضان سے گہرا تھا آپ دعائیں کریں ہر وقت دعائیں کریں اللہ تعالیٰ قبول کرے گا اور خاص طور پر یہ رات کی کھڑیا رات کے اوقات رات کی یہ نماز آپ نے پڑھی اسے لگاتار پڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلمان من قام رمضان ایمان و احتساب وہ فرح مات و زمبی جو شخص رمضان کا قیام کر لیں ایمان کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے اجر لے لیں گے اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گے یہ جو قیام رمضان یا تراغی جو ہم نے پڑھی نبی اسلام کی بور حدیث ہے منص اللہ علیہ الصلاۃ ماہر ایمان حت انصاری ہے خود ہی تیار جو شخص یہ تراویح کی نماز اپنے امام کے ساتھ پڑھے اس کے لوٹنے تک یہ پوری نماز ساتھ پڑھے اور جب امام نماز سے فارغ ہو کر لوٹے وہ بھی ساتھ لوٹے پوری نماز ساتھ پڑھے اللہ تعالیٰ اسے پوری رات کے قیام کا عجائکہ وہ گھر جا کے سو چکے اللہ تعالیٰ اسے پوری رات کے قیام کا اجر دے یہ رمضان یہ سعادت بلکہ ایک اور حدیث نبی کہ جو شخص عشاء کی نماز با جماعت پڑھے گھر جا کے سو جائے پھر فجر کی نماز باجماعت پڑھ دے اللہ تعالیٰ اسے بھی پوری رات کے قیام کا اجر دے تو رمضان میں یہ اجر کی پوری رات کے قیام کے اجر کی دو صورتیں اکٹھی ہو رہی ایک امام کے ساتھ ترابی پڑھ گئی اختدام تک اس عمل سے پوری رات کا ثواب ملے گا اور دوسرا اگر آپ عشا بھی جماعت سے پڑھیں اور فجر بھی جماعت سے پڑھیں اور گھر جا کر سو جائیں تو اللہ رب عزت پوری رات کی تیاری کا عجر دیں لیکن ایک شخص سوتا نہیں بلکہ مزید قرآن کی تلاوت کرتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے منا کرتا ہے تو اس کا کیا مقام کس قدر اسے رفت دراجات حاصل ہوگی اور کتنا بدلا کر مقرر کر جائے گا یہ گھڑیاں شروع ہو چکی ہیں انہیں غنیمت جاننا چاہیے اللہ پاک مجھے توفیق ادا فرمائے کہ ہم ان ساید کا ان لہذات کا ان گھڑیوں کا حق ادا کریں اور اللہ پاک قبول فرمائے اقول قولی اللہ من رب العالمين